و اشہد اللہ علاح عل وحد ہوا شری کلا و اشحد اللہ یادی نلا حقاطی ولا تم تملہ و تم مسلم یا خلف کفسی واحد و خل ق مہا سو جہاں منہ ماری ر وت کلاحی تصو نل الاح کا نلئی کمرتی ناملت و سدید يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإلا خير الحديث كتاب الله وقیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل عمور محدہ وق اللہ محدا وق اللہ بداعتی غلال وق اللہ الا لان ع ملا امان تلا دین ع ملا سبح کلا عل مل تنا علم کل علی ملحقی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفته بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتاغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وہو فی الاخرہ من الخاسرین كَيْفَ يَاهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 اللّہربشراخلی وحل و من عمری واحل ثانی اللہ رب العزت نے یہ جہان دنیا کا بنایا مگر ہمیشہ کے لیے نہیں اسے آخر ایک دن ختم ہونا ہے اور اگلا جہان اللہ نے بنایا اور وہ ہمیشہ کے لیے اسے کبھی ختم نہیں ہونا وہاں کس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں عطا کر دی اور وہ ہے اسلام دین انسانوں کو پیدا کیا اور کہا کہ تم میرے اس دین کو اپناؤ ابوالبشر حضرت آدم ہی ہیں علیہ السلام ان کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ آدم جی یا تنّا کو منی خدا دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہدایات میری طرف سے آئیں گی اور ان ہدایات پر تم نے چلنا ہوگا پمن تبا ہدا یا جو میری ہدایات پر چلے گا میری رہنمائی کو اپنائے گا میرے حکم حکام پر چلے گا فلا یا دل ولا یشقا نہ وہ بھٹکے گا نہ گمراہ ہوگا ولا یشقام اور نہ ہی وہ محروم رہے گا بدبخت بھی نہیں ہوگا بد نصیب بھی نہیں ہوگا با نصیب ہوگا انعامات سے محروم نہیں ہوگا معنی کیا کہ جس نے میری ہدایات کو نہ اپنایا وہ بھٹکا وہ گمراہ ہوا وہ بدنصیب ہوا وہ انعامات سے محروم ہوا سو اللہ رب العزت نے فرمایا اس دنیا میں رہ کر جس نے بھی اسلام کے سوا کوئی اور نظام کوئی اور دستور کوئی اور انداز کوئی اور طریقے زندگی دنیا کے اندر بنائے ہوئے خا وہ پنچایتی طور پر ہوں یا ملکوں نے بنا لیے ہوں جس نے بھی ان کو اپنایا اور اسلام سے ہٹا اس کی فکر نہ کی فرمایا بالکل خسارے میں جائے گا نقصان میں رہے گا لہذا جس نے خسارے سے بچنا ہے نقصان سے بچنا ہے اللہ اکبر اور اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں اسلام کو مانتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں اسلام کا نام لے کر اللہ کے دستور کے سوا اسلام کے سوا اوروں کے دستور پر چلتے ہیں اوروں کے نظاموں پر چلتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا خسیرت دنیا ولاخرا بھی ایک کافر ہے نا وہ آخرت برباد کر لیتا ہے پر چلو دنیا تو بنا جاتا ہے مگر یہ مسلمان اللہ کو مان کر اللہ کے دین کو مان کر پھر غیروں کی پوجا پھر غیروں کے نام کی نظر نیاز پھر غیروں کے نظام پھر ان کے دستور پھر ان پر چلنا اللہ کہتے ہیں خسرت دنیا بل اس کی دنیا بھی برباد اس کی آخرت بھی برباد ایک پکا مسلمان ہے اللہ آزمائشوں میں گر گیا لوگوں کی نظروں میں بچارے کی دنیا برباد ہو گئی چلو دنیا برباد ہوگی آخرت تو بنا گیا ایک کافر ہے چلو اس کی آخرت برباد ہو گئی پر دنیا تو بنا گیا پر یہ ایسا ہے کہ مسلمان بھی ہے چارہ دنیا بھی برباد کر گیا آخرت بھی برباد کر گئی لا الہ اولا اے ولا الا اولا ماں ہو من ولا من مسلمانوں نہ وہ تم میں سے نہ ان کافروں میں سے بین بین ہے بین بین ان کی دنیا بھی برباد ان کی آخرت بھی برباد سو بھائیو اگر آخرت میں بچنا ہے اور اسے بنانا ہے اور اللہ کے پیش نظر یاد رکھنا ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے اللہ کے پیش نظر سب سے پہلے جو مسلمان ہے جو ایمان والا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی آخرت سمر جائے اس کی آخرت سمر جائے اللہ دیکھنا وہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ اکبر قیدیوں کو چھوڑ دیا فدیا لے کر بہتوں کی رائے یہ بنے کہ ان سے کچھ لے لیا جائے اور اس میں بھی نیت اچھی تھی کہ مسلمان غریب ہیں ان سے کچھ لیا جائے گا کوئی ہنر سیکھے جائیں گے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا نیت اچھی ہے لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ کے نبی میرا عزیز قریبی مامو میرا میرے ہاتھ میں دو اور ایک ہاتھ میں میں تلوار پکڑوں میں اپنے ہاتھ سے گردن اڑاؤں اس کی علی کے ہاتھ میں اس کا رشتہ دار دو عثمان کے ہاتھ میں اس کا رشتہ دار دو یوں جس کا باپ ہے اس کا باپ پکڑاؤ وہ اپنے باپ کی گردن اڑائے کوئی اپنے بھائی کی گردن اڑائے تاکہ دیکھ لے اللہ بھی کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے سوا کسی اللہ کے دشمن کی خواہ وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو ہمارے دلوں میں کوئی ہمدردی نہیں ہے. اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی تھی اللہ مگر اللہ کہتے ہیں لَوْ لا کتاب اللہ سبق میرا یہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوں ہونا ہے اگر یہ پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو جو تم نے کیا ہے نا مسلمانوں جو تم نے کیا ہے اس پر دردناک عذاب آتا اس آیت کے اترنے پر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم روئے تھے پر میں اگر کہیں اللہ کا عذاب آتا تو عمر کے سوا کوئی نہ بچتا اللہ ایمان اس چیز کا نام ہے ایمان اس کو کہتے ہیں نا ایمان یہ تھا ایمان وہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کر کے نا یہ انفال میں یہ بیان کر کے اللہ اللہ نے فرما تری دونہ آرازت دنیا بلاہد الآخرہ بھائیوں مسلمانوں کتنی پیاری آیت ہے اللہ نے کیسی رہنمائی کی ہے صحابہ سے کہا کہ تم نے ان سے یہ دنیا کا مال لیا تری دونہ آرازت دنیا تم دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی بناؤ سنگار یہ دنیا کا مال دولت ذر پرستی اللہ پر ہے نا ہمارے اندر تو ایک پرستش ہے کوئی ہم روتے ہیں قبر پرستوں کو ہم خود ہوا پرست اور خود زر پرست رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بت پرست ہے وہ برباد ہے تائسا عبد در ہمار درہم و دینار کا پجاری بھی برباد ہے جس کے سامنے مال ہی مال دولت دولت دنیا بن جائے دنیا بن جائے ہے, ہے نا ہمارا حال یہی زر پرستی کا دنیا پرستی میں نے کہا تھا کہ کون سی شر کی قسم ہے ہمارے اندر جو نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہم تو بنیاد میں ہی مارے گئے ہماری تو جڑ ہی بالکل بودی اور کمزور ہے کوئی قبروں کی پوجا کر کے گیا کوئی بتوں کی پوجا کر کے گیا کوئی اپنی طبیعت کی پوجا کر کے گیا ہے نہیں اسلام ہمارا کہ جو اپنی طبیعت کو اچھا لگتا ہے اس پر تو ہم بہت خوشی سے چلتے ہیں حالانکہ مسلک بھی ہوتا ہے لیکن جو طبیعت کو اچھا نہیں لگتا اس پر ہم چلتے ہم نہیں چلتے موٹی سی مثال آہ عام فہم ہے تو بہت ساری مثالیں سیرت کی کتابوں میں بہت ساری مثالیں لکھی لیکن عام فہم اپنے آپ کو سمجھانا ہے نا اپنے آپ کو اور باقیوں کی بات نہیں کرنی اس وقت میں نے اپنے اہل حدیث ساتھیوں کی باتیں کرنی ہیں اللہ اکبر ان کے اندر کیا ہے کہ نماز کے اندر رفای دین کریں گے کیوں بھائی جی حدیث میں ہے رسول اللہ کی سنت ہے اس لیے بہت اچھی چیز ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بھائی داڑی کیونکہ طبیعت کو اچھی نہیں لگتی طبیعت کو اچھی طبیعت کو اچھی نہیں لگتی ہاں ٹھیک ہے جی رسول اللہ اسلم کی حدیث تو ہے سنت تو ہے پر جی بس آپ کو پتا ہے جی پھر آپ کو پتا ہے ہاں پتا ہے اللہ کہتے ہیں پتا ہے جو آیتیں پڑی ہیں نا اس کے اندر اللہ نے فرمایا کیا فرمایا کیفا یہد اللہ قوم <سلام> کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین دیکھنا اللہ نے ظالم قرار دیا ہے ایسے لوگوں کو یہ جو مثال میں نے دی نا اس پر اللہ نے ظالم پر میں یا دلّاہ ان لوگوں کو اللہ ہدایت کیسے دے یہ تیسرے پارے کے آخری رکو کی آتے ہیں کئی فا کیسے ہدایت دے اللہ کو ان لوگوں کو کن کو ایمان جنہوں نے مان لینے کے بعد پھر انکار کر دیا مان بھی لیا ابھی ہاں ٹھیک ہے مسئلہ پر انکار ہے انکار ایک اعتقادی ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا جیسے نماز اعتقاد اگر کسی کا ہو کہ نماز ہے نہیں وہ کافر اور جو کہے کہ ہاں نماز ہے پر پڑھتا نہیں وہ بھی کافر کیوں جی ٹھیک ہے نا مثال مشہور ہے انشاءاللہ باتیں وہ ہوں گی اللہ کی توفیق سے جو عام آدمی ان پر بھی سمجھے گا اللہ کی توفیق سے اللہ اکبر تو اس طرح سے میرے بھائی اللہ کہتے ہیں کفا انکار کر دیا باد ایمانہم اپنے ایمان اور مان لینے کے بعد بھی وہ شاہدوں اور گواہی بھی دے رہے ہیں کیا ان الرسول حق یہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم حق کون بالکل برحق ہیں سچے ہیں نبی ہیں رسول ہیں خاتم النبیین ہیں ہاں ان کی حدیث ہے ان کا فرمان ہے ان کا فرمان اعلیٰ ہے ان کی ذات بھی اعلیٰ ان کی بات بھی اعلیٰ یہ گواہی بھی دے رہے ہیں وجاحم الب نات اور قرآن حدیث کے واضح روشن دلائل بھی ان کے سامنے موجود ہیں پر پھر بھی مانتے اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے اگلا جملہ فرمایا اللہ دل تو یہ تو ظالم لوگ ہیں اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا سو بھائیوں دلم سے نکلو خال کو اپناؤ اسلام وہ ہے جو اللہ نے دیا وہی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس وہی اسلام ہے اگر جنت میں جانا ہے اگر پروگرام ہے آخرت بن جائے تو پھر بس یہی اس میں اضافہ اضافی کی ضرورت نہیں ایک صحابی آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مشکات میں کتاب المان کے اندر ہی عدیث ہے شروع میں اللہ کے نبی مجھے بتلاؤ ایسے اعمال کہ جن کو اختیار کروں تو کیا ملے دنیا نوکری مل جائے مال بڑھ جائے کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کوئی وظیفہ پوچھا ہو کوئی عمل پوچھا ہو کوئی ایک مثال نہیں کوئی بھائی دے سکتا کوئی ایک مثال کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی بہت تنگ ہوں دعا دعا کرو وظیفہ بتاؤ ہاں میرے لیے میری دنیا نوکری مال دولت یہ ہو جائے نہیں یہ بے شمار مثالیں ہیں اللہ کے نبی دعی عمل عالن کوئی عمل بتلا دو کہ ادا عمل تو ہوں میں وہ عمل اختیار کر لوں دخل تل جنا میں جنت میں پہنچ جاؤں یہ ذہن بناؤ میرے بھائیوں اللہ اکبر جب یہ ذہن بنے گا نا پھر اسلام کو अपनाओगे گے یہ آخرت کی ضرورت ہے ورنہ اللہ اکبر ہم دیکھتے نہیں تنظیموں پہ تنظیمیں فرقوں پہ فرقے پارٹیوں پہ پارٹیاں بنتی چلی جا رہی ہیں مقصود کیا کیا ملے گا بھائی ہم نوکریاں دلوائیں گے ہم رشتے کروائیں گے ہم غریبوں کی مدد کریں گے ہم نالیاں بنوائیں گے ہم تمہارا گھر ہم تمہارے جو یہ کریں گے وہ... ہے نا یہ سارا سلسل. بس یہی ہے سلسلہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کے کافر جب لوگ ہوتے تھے تو آپ سے گفتگو کرتے گفتگو اچھی لگتی پھر کہتے اگر آپ کی بات ہم مان لیں ملے گا کیا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے الجنہ جنت ملے گا اللہ اکبر جنت ملے گا اور میرے پاس کچھ نہیں ہے جنت ہے باغ و بہار ہے آخرت سمر جائے گی آخرت سمر جائے گی اس لیے اس نے آ کے یہ بات کی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جتنے احکام اترے تھے موٹے موٹے اس کو بتلا دیے ان پر عمل کر لے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا میری پیروی کرنا میرے سوا کسی کی اور پی پیروی نہ کرنا نہ اپنے دل کی نہ اپنی برادری کی نہ اپنے کنبے قبیلے کی نہ باپ دادے کی نہ کسی پیر فقیر مرشد کی بس میری پیروی جب ت نے پڑھ لیا ہے محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کا مانا ہی یہ ہے کہ اب پیروی ہوگی تو محمد کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی امام کی کسی پیر کی کسی مرشد کی پیروی نہیں ہوگی اللہ اکبر اچھا اللہ کے نبیری چل دیا اٹھ کے کہنے لگا اللہ کے نبیری والیز اللہ اللہ کی قسم جتنا آپ نے بتایا ہے اس پر عمل کروں گا نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانے لگ گیا آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا من ہوا راجل من ہوا فل یم زور ہادا اور صحابہ تم میں سے جو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لو اللہ اس کو دیکھ لو یہ جنتی ہاں یہ ہے جنتی کی نشانی کتاب و سنت قرآن حدیث جو اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام اس کو مانو اس پر آؤ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری تو بنیاد ہماری جڑ جو عقیدہ توحید ہے ہم تو اسی میں بالکل بودے بالکل کمزور ہے اللہ کوئی قبر پرستی میں گئے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار دے کر کہ فلاں پیر کو فلاں نبی کو فلاں ولی کو اولاد دینا ایک اختیار ہے فلاں کو بارش برسانے کا اختیار ہے فلاں فلاں چیز دے سکتا ہے فلاں نفع دے سکتا ہے فلاں نقصان کر سکتا ہے فلاں بیماری لگاتا ہے فلاں فلاں کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے فلاں فلاں فلاں کو کچھ دے دیتا ہے سب گئے یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں ایک اللہ کے اکثریت گئی نا اس معاملے میں اللہ اکبر اور جو ہم اس کے بعد جو پیچھے رہ گئے وہ ایک اور بھی شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ات یارہ تو شرکن ات یارہ تو شرکن ات یارہ تو شرکن یہ شگون لینے شگون فرمایا شگون لینے قسمتیں معلوم کرنا ہاں قسمتیں معلوم کرنا شگون لینے اور پھر فرمایا یہ سال یافتہ تو وقت کو یہ سارے کے سارے یہ کسی کام کے لیے معلوم کرنا پرندہ اڑا کے دیکھنا لوگ اڑایا کرتے تھے پرندے ادھر کو اڑا تو یہ کام اچھا ہے دائیں طرف کو پرندہ اڑ گیا ہے بھائی بہت اعلیٰ کام ہوگا یہ سفر میرا بڑا اچھا ہوگا بائیں طرف کو اڑ گیا نا بھائی ہم نے سفر نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا سکون لینے اگر کوئی فائدہ ہو گیا کوئی فائدہ ہو گیا سوچنے لگ جانا کیا اج کیڑا بندہ سی قسمتاں والا اج میرے متھے کوئی نیک بندہ لگ گیا مینا ہو شرک ہے میرے بھائیوں اللہ بھول گیا کیوں جی ہے نہیں اکثریت ایسی ہم میں اللہ اکبر اگر نقصان ہو گیا اج پتہ نہیں کیڑا متھے لگ گیا کیوں جی یہی بات ہے نا پتہ نہیں یار سوچتے ہیں کون سا آدمی ہو فلاں اور بڑا بدنسیب سارا دن مجھے گاٹا بڑا کوئی گاہ کی نہیں آیا اللہ اکبر یہ ہے شگون لینا کسی چیز سے شگون لے لینا بڑی باتیں ہیں میرے بھائیوں بلی بول گئی پتہ نہیں کیا عقیدے بنا آج بلی بولی اللہ ہی خیر کرے آج کوا بولا ہے اللہ ہی خیر کرے بھائی آج میرے آگے سے فلاں چیز گزر گئی اللہ ہی خیر کرے بھائی یہ سب کے سب اللہ اکبر پھر کاہنوں کے پاس جانا ہمارے ہاں کہتے ہیں پوچھنے والے جا کے پوچھتے ہیں چوری ہو گئی اب جاؤ فلاں سے پوچھو فلاں سے پوچھو فلاں سے پوچھو, فلاں سے پوچھو اللہ اکبر یہ بھی سب کے سب کام احادیث میں صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر فرمایا المنجم و کاہل نجومی کاہن ہوتا ہے ال کاہن و ساہر کاہن جادوگر ہوتا ہے مساحر و, و کافر اور جادوگر کافر ہوتا کہیے کلمہ پڑھنے والوں میں جادو کرنے والے ہیں کہ نہیں اکثریت ان کی ہے اس کے بعد آ جائیے اپنی طرف ہم لوگ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جادو کفر ہے اور جادو کی جو, جو ہے نا وہ جناب کوئی اثر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے لیکن دو چار دن کی بیماری لمبی ہو جائے کوئی نقصان ہو جائے چار دن نوکری نہ ملے کاروبار دکان نہ چلے فوراً شیطان ذہنی یہ بناتا ہے اور کسی نے تجھ پر جادو کر دیا رگڑ دیا شیطان نے ہمیں یہاں آ کے شیطان کے پاس بہت ہیلے اللہ بڑے ہیلے ہیں شیطان کے پاس گمراہ کرنے کے دیکھ کے دیکھ کے جس طرح کا آدمی ہے اس کو اس طرح کی پڑیا دے دیتا ہے اور وہ چل جاتا ہے پانچواں پارا پڑھ کے دیکھ لو شیطان کے دعو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بیان کیا شیطان کے دعو بتائیں کیا کیا دعو ہیں شیطان کے گمراہ کرنے کے سب یہ سب گمراہ ہیں میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم گئے بنیاد ہماری بنیاد شرک پر عقیدہ ہی نہیں اکثریت ہماری پچھلے جو میں میں نے عرض کیا میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اللہ کہتا اللہ ایمان والوں میں اکثریت مشرکوں کی ہوتی اور ہم دیکھ نہیں رہے ہمارا مشاہدہ نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں سارا شرک ہو رہا یہ سارا شرک ہو رہا اللہ اکبر اور برتا جا رہا ہے یہ معاملہ آپ دیکھو نا پرویز مشرف پہ حملہ ہوا ہوا یا ہوا کیا ہے سلسلہ اس بات کو چھوڑیے لیکن ہوا نا تو وزیر اعظم صاحب نے مرید کے سے نجومی بلا لیا کہ آج آپ بتا کون لوگ ہیں ہری پرویز شاہ پر حملہ کرنے والے تو بتا کون ہے اب وہ ٹیوے لگائے گا اللہ اکبر اندازے لگائے گا اور ادھر ادھر کی بات کرے گا اس کو پتا ہے کہ پرویز مشرف مجاہدوں کے بڑا خلاف ہے پتا ہے اس کو مجاہدوں کے بڑا خلاف ہے وہ ظالم کسی نہ کسی مجاہد تنظیم کا اور مجاہدوں کا نام لے دے گا کہ میرے علم میں پلا بندہ اور اب پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کسی کو گجرات سے پکڑا جا رہا ہے کسی کو فلاں سے پکڑا جا رہا ہے کہ یہ جی شبہ ہے اس پر وہ شبہ یہی ہے ہاں اللہ اکبر جتنے یہ پڑھے لکھے ہیں نا جن کو ہم پڑھے لکھے اتنے ہی جاہل جہالت میرے بھائیوں ان پڑھ ہونے کا نام جہالت نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان پڑھ ہے یہ جہالت نہیں ہے اگر یہ جہالت ہوتی تو اللہ رب العزت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کبھی تعریف نہ کرتے اور اگر یہ دنیا کی پڑھائیاں پنچایتیں فیصلہ ہاں سارا کانفرنس اور چیئرمینیا مل رہی ہیں اس کا نام علم ہوتا تو کبھی بھی امر ابن حشام جو تھا اس کو اللہ ابو جہل نہ کہتا اللہ اکبر جہالت یہ ہے کہ اللہ کا دین چھوڑ کر اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے دنیا کا معاملہ سارا جانتے اللہ نے قرآن میں کہا یا دنیا آخرت غافل کہ دنیا کے معاملات بہت اچھی طرح جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں دنیا کے معاملات کو لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہے بے خبر اللہ اکبر یہ کہاں کا کہ اللہ نے سورہ روم کے پہلے رکو میں اس سے پہلا جملہ کیا الناس کہ لوگوں میں سے اکثر لا یا بے علم ہے اب سوال یہ پیدا ہوا بے علم کہاں ہم تو دیکھتے ہیں بہت سارے ڈگریوں والے کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا بھری پڑی ہے اللہ کہتے ہیں ہاں یا لمون من الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا جو یہ ظاہر ہے نا اس کا بڑا علم رکھتے ہیں بڑا علم رکھتے ہیں لیکن وہ آخرت, آخرت کے معاملے میں غافل ہیں بے خبر ہیں پتہ ہی کوئی نہیں صبح سب سے پہلے نمبر پر اسلام میں جو اسلام آخرت کی ضرورت ہے اس کا پہلا نمبر عقیدہ توحید ہے یہ جڑ ہے یہ بنیاد ہے اس کو مضبوط بناؤ اللہ اکبر ہمارے ہاں کتنے مسلمان پڑھے لکھے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہتے ہیں جی ہمارا تعلق حدیث سے ہے اور وہ ڈاکٹری میں پڑے ہوئے ہیں مگر وہ بھی کئی بیماریوں کو متعدی سمجھتے ہیں کہ کسی کی بیماری کسی کو لگ جانا رسول اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ لا دوا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی اگر کسی کو زکام ہو جائے دیکھو سمجھو اچھی طرح بات کو ہم کہتے ہیں ہم تو جی بڑے مباحد ہیں کسی کو زکام ہو جائے اس کو قریب نہیں لگنے دیتے کہ کہیں اس کا زکام میرے مجھے بھی نہ لگ جائے کیوں جی ہے کہ نہیں ایسا برتن جدا ٹی وی بی کی بیماری کسی کو لگ گئی اس کا کمرہ بھی الگ اس کا بستر بھی الگ اس کے برتن بھی الگ سب کچھ الگ کیوں اس کی بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے اللہ اکبر رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کوڑی آیا کوڑی اب کوڑی دیکھا ہوا ہوگا جی کرتا اس کو دیکھنے کو ہاں اس کے قریب ہونے کو اللہ معاف فرما دے اللہ بچا کے رکھے اللہ کوڑ کی ایک بیماری ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اس کو بازو سے اور پکڑ کے پاس بٹھا کے کھانے کا وقت ہے اپنے سامنے بٹھا کے فرمایا کل اور میرے ساتھ کھانا کھا سے ہمارا اعتبار بھی اللہ پر ہے ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہے یہ ہے توحید اللہ اکبر اس کا نام ہے عقیدہ اللہ پر توکل اللہ پر اعتماد جس کو جو بیماری ہو اس کی اپنی ہے لوگ نبیوں کو یہی کہا کرتے تھے سورہ یاسین میں اللہ نے بتلایا ہے ان نا بے قوم ہاں کہ لوگ کہنے لگے رسولوں کو ہم تمہیں منہو سمجھتے ہیں تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر یہ ساری پریشانیاں آنے لگ گئی ورنہ ہم تو بڑے سکون سے رہ رہے تھے بڑے اچھے تھے بہت عمدہ تھے یہ تمہاری وجہ سے ہے سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہے اللہ رب العزت نے فرمایا نبی ان سے کہہ دو تو رکوم بے کن یہ تمہاری نہوستے خود تمہاری اپنی ہی ہیں وہ کہنے لگے ہم ماریں گے تم کو ہے نا مارو حقیقت یہی ہے حقیقت یہی ہے سو بھائیو یہ سن کر نا اب جب آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں ایک دفعہ میں ہے کہ کیا اس پر چلا بھی جا سکتا ہے نا یہ بات بڑی آتی ہے بڑا مشکل ہے یہ توجہ جی بڑا مشکل ہے کون چلا ہوگا بھلا بھلا کون چلا ہوگا اس پر ہاں ایسی ہی باتیں جب ہوتی تھی نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا تم ہسانہ تم وفی براہ سورت ممتا ہے اٹھائیس میں پارے میں بات کہاں سے شروع ہوئی یا یہ لدینہ آمن اے ایمان والو لا ستا وادم او لے یا ایمان والو جو میرے دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں کافر ہیں مشرق ہیں بداتی ہیں بے ایمان ہیں اللہ اکبر بے دین ہے خا تمہارا باپ کیوں نہ ہو دسمے پارے میں پارے میں یادین اقوام و میتم الظالمون ایمان والوں مجھے ماننے والوں جب مجھے مانا ہے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے نہ ماننے والے میرے ساتھ شکر شرک کرنے والے میرے حکموں کے خلاف چلنے والے وہ تمہارے ماں باپ ہوں تمہارے بہن بھائی حقیقی سگے بہن بھائی ہوں اب ان سے تعلق نہیں رکھنا ان سے رشتے ناطے نہیں کرنے ان سے دوستیاں نہیں بنانی ان سے دوستیاں نہیں بنانی جو بھی تم میں سے اب ان سے تعلق رکھے گا وہ ظالم گا ظالم اس کے ایمان کی مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی اللہ جب اللہ نے یہ فرمایا یہ فرمایا اب سوال ہے اتنی سختی؟ بلے بلے بلے یہ تو بھی بڑی انتہا پسندی ہے آج کے لفظ میں سمجھا دوں آپ کو ہیں آج یہی کہتے ہیں انتہا پسندی جی یہ پسند ہم انتہا پسندوں کو ملک میں نہیں اٹھنے دیں نہ دو اللہ تمہیں بھی انشاءاللہ دبائے یہ اللہ کا دین ہے جس کو تم انتہا پسندی کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ قیامت تک رہے گا بڑے آئے فرعون اس سے پہلے بڑے فرعون آئے اس کو دبانے کے لیے ختم ہو گئے اللہ کا دین باقی ہے تو میں یہ عرض کرنے لگا کہ یہ سب ہیں اتنی انتہا پسندی باپ کو بھی چھوڑ دو جی ماں کو بھی چھوڑ دو اللہ اکبر یہاں جب میں مسئلہ کرتا ہوں بھائی جہاد کی ٹریننگ کے لیے نہ ماں کی اجازت کی ضرورت نہ ماں باپ کی اعتماد میں لے لو اجازت دے دیں ٹھیک ہے بڑی آسانیاں ہوں گی لیکن اگر اجازت دیتے ہی نہیں تو پھر بغیر ان کے پوچھے اجازت کے چلے جاؤ گے جہاد جہاد کی ٹریننگ کے لیے اللہ کی توفیق سے کوئی گناہ نہیں ہوگا ہاں جی بلے باپ جی ماں دیکھو جی ماں کے بارے میں باپ کے یہی بات پیدا ہوئی یہی معاملہ ہوا جب یہ اللہ نے کہتے اتاری یہی کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا کا دانت لکو موسواتونساناتون فی ابراہیم تم کہتے ہو کیسے ہوگا جیسے میرے ابراہیم نے کیا وہی تو تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم کون تھے اللہ اکبر ابراہیم نبی تھے جد الانبیاء جد الانبیاء توجہ کرنا اس بات پر ذرا ابراہیم کون تھے نبی ابراہیم کون تھے نبی علیہ السلام جد المبیا جد المبیا یہ ہمارا دین سارے کا سارا ملت ابھی کوم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت اور مذہب ہے یہ سارے کا سارا جتنا رسول اللہ علیہ پر اترا یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب وہ جد المبیا وہ نبی تھے اللہ نے ان کو پیش کیا کیوں اللہ نے اس بات پر کہ کیسے چلا جائے دین پر ہیں یہ انتہا پسندی باپ کو بھی چھوڑ دیا جائے ماں کو بھی بھائی بہنوں کو بھی یہ بھی دین اتنی سختی تو نہیں سکھاتا کیسے چلا جائے اللہ نے کس کو پیش کیا قد اس لکم تم ہسان فی براہی کس کو پیش کیا اللہ نے ابراہیم کو ابراہیم کون تھے نبی ابراہیم کون تھے نبی اللہ نے نبی کو پیش کیا نبی کو اس لیے کہ نمونہ لوگوں کے لیے امتیوں کے لیے نبی ہی ہو سکتا ہے غیر نبی غیر نبی نمونہ نہیں ہو سکتا نبی ہو صحیح تو نقطہ یہ ہے دوسری بات میں جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے لگا بھائیوں بہنوں توجہ سے ذرا اللہ اکبر ذرا توجہ سے سننا اللہ نے نبی کو پیش کیا اب ہم جب مسئلے کرتے ہیں نا تو ان مسائل پر پھر دلیل میں پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مسلمان ہنفی شافعی مالکی حنبلی بریلوی دیوبندی ہاں ہاں وہ بھی نہیں ان کے ہٹ سے ان سے ہٹ کر allele حدیث allele حدیث وہ پتہ کیا کہتے ہیں अजी جی نبی کی بات نہ کرو تو نبی تھے کیوں جی کہتے ہیں کہ نہیں جی نبی کی بات نہ کرو وہ تو. جی وہ تو نبی تھے نبی کی بات نہ اور کس کی بات کرو اللہ نے نبی کو پیش کیا ہے نبی نمونہ ہے اور تم کہتے جی وہ تو نبی تھے عقیدت میں کہتے عقیدت. یہ عقیدت میں غلط ہے یہ عقیدت میں زیادتی ہے اللہ جی وہ تو نبی تھے وہ تو کر سکتے تھے لیکن ہم اے اللہ رب العزت نے نبیوں کو پیش کیا ہے اور یہ ساری حجتیں اللہ کہتے ہیں میں نے نبیوں کو بھیج کر لوگوں کے یہ سارے عذر اور لوگوں کے یہ سارے بہانے میں نے ختم کر دیے دن قیامت کے جب لوگ کہیں گے یا اللہ ہم مجبور تھے یا اللہ ہماری یہ یہ مصروفیات یاد تھیں اللہ ہم ان, ان کاموں میں لگے ہوئے تھے یا اللہ کیسے چلتے تھے دین پر اللہ نبیوں کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ چلے تھے کہ نہیں ان کو بھی یہی یہ ہاں اگلی بات یہاں یہ سمجھ لو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر امبیا علیہ السلام کے بشر ہونے کو انسان ہونے کو بہت اجاگر کیا ہے شیطان کے داؤں ہیں نا کچھ ہم مسلمانوں کو شیطان یوں لے گیا کہ وہ جی نبی تھے ہم نبی کی ریس کہاں کر سکتے ہیں وہ تو نبی تھے ان کی بات نہ کرو جی وہ تو وہ کر سکتے تھے ہم اللہ یہی کہیں گے جب وہ کر سکتے تھے تو تم بھی کر سکتے تھے مگر تمہاری ہٹ دھرمی تھی تمہاری ہٹ دھرمی تھی تم دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اللہ اکبر اور پھر یہ بات کیوں ہو ایسی کیوں آئی کہ ہمارے معاشرے میں انبیاء کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے ایسا ان کی اوصاف میں ان کی ناتوں میں ان کی سفتوں میں ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید وہ انسان نہیں تھے وہ تو کچھ اور ہی تھے ٹھیک ہے نا یہی سمجھتے ہیں یہ انداز ہے لہٰذا جی وہ انبیاء ان کی کیا بات ہے جی وہ کر سکتے ہوں گے جی ہم نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ شیطان کا داؤ ہے اس سے بچ جاؤ اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کی بشریت کو اجاگر کیا سورہ ابراہیم کی ایک آیت سنا دیتا ہوں لوگوں نے یہی بات کی نبیوں سے یہی بات کی کالت روسولو ہوں اللہ کہتے ہیں ان کے رسولوں نے آنے ان کو دعوت دی اور یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اس پر چلو اس پر چلو شرک چھوڑو رسمیں چھوڑو گندی بدھات چھوڑ دو آئے آس پر وہ آگے سے کہ ہیں کیسے چلیں ہم کیسے چلیں آخری اتنی دیر سے باپ دادا سے بھلا کوئی آدمی اس دنیا میں تمہاری کہی ہوئی باتوں کو اپنا پہ چل بھی سکتا ہے نہیں چل سکتا کوئی بھی جو تم پیش کرتے ہو اللہ اکبر لہذا پھر کیا ہے بھائی ہم نہیں چل رہے ہیں. ہم نے کہا ہم نہیں چل رہے ہیں انہوں نے کہا ہم تمہیں نبی ہی نہیں مانتے انہوں نے کہا ہم تمہیں جب کہا بھی ہم چل رہے ہیں ان کیا ہم تمہیں نبی نہیں مانتے کیوں بھائی نبی کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو بہانہ بنا رہی ہے نا بہانہ بہانہ بنا لیا تم ہم تمہیں نبی نہیں مان تم ہمارے جیسے انسان اب جواب اللہ نے کیا دلوایا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا کال رسولوں نے جواب دیا ہاں ہاں ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں اور اسی لیے تو اللہ نے بھیجا ہے کہ بتا دیا جائے کہ دیکھو تمہارے ہی جیسے بشر ہو کہ ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں اللہ کے دین پر چل رہے ہیں تمہارے ہی جیسے ہو کر سارے لوازمات سارے لوازمات موجود ہیں بیاہ شادیاں بھی ہیں بیوی بچے بھی ہیں اور دنیا کے کام کاروبار بھی ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں لہذا ہم بتاتے ہیں تمہیں ہاں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں اللہ کا ہم اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنا نبی بنایا نبو عطا کی ہے تمہیں بتلانے کے لیے کہ جو اللہ کا دین ہے اس پر انسان چل سکتا ہے شیطان کے دو ہیں بڑے بڑے کسی کو کسی انداز میں لے گیا کسی کو کسی انداز میں سو اللہ نے فرمایا کا کانت لکم اسواتن تم فی ابراہیم تمہارے لیے نمونہ, نمونہ نمونہ نمونہ کون ہے اور نمونہ بھی حاصل عمدہ بہترین بہت کون ہے فی جناب ابراہیم علیہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے اللہ نے جن کے بارے میں قرآن مجید میں سب سے بڑا بصف بیان کیا ہے کہ وم یق من المشر ابراہیم مشرک نہیں تھے ابراہیم مشرک کسی قسم کا بھی شرک ابراہیم نے کیا اللہ کو کیوں پسند آئے ارے چکھا میں گرائے جانے لگے چاہا میں گرائے جانے لگے تو کہا اللہ اللہ جی تو آسمان میں اکیلا زمین پر میں تیری عبادت کرنے والا اکیلا آج اگر تو نے مدد نہ کی تو یہ کافر ظالم کیا کہیں گے کیا کہیں گے اللہ جی اللہ نے پھر مدد فرمائی پر کس پر جب آئے نا وہ من جنیق میں ہلارا دیا نا چیخا میں ٹھیکنے کے لیے تو کیا کہا ہس بے اللہ ہو نعم میرے لیے کون کافی ہے اللہ کافی اللہ کافی ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کسی قسم کا کے ایک, ایک ذرے کے برابر بھی ان کے اندر شریک نہیں تھا تو تمہارے لیے نموننا کون ہے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بناؤ جس طرح سے انہوں نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا باپ کو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑا کہ نہیں اللہ اکبر حتہ کہ کب کس وقت پھر چھوڑ دیا پہلے چھوڑا چھوڑا دنیا کی زندگی میں اب باپ مر گیا اب باپ مر گیا ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا زندگی میں جب نکالا نا گھر سے جب چھوڑا اور نکلے کہا تھا ابا جی ساس پھر اللہ کا رب اچھا میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا دعا کروں گا بخشش کی آپ کے لیے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے فرمایا ما ماکم لنبیے ودینا آمنو اغ اولی ولکانب کسی نبی کے لیے اور کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے خا وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو سورت توبہ گیارہواں پارا اب سوال اٹھا اب یہی سوال اٹھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ مشرک کے لیے بخشش کی دعا کی تھی یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا اللہ نے اغلیات اتاری وما کان استغفار ابراہیم لے ابی ہیں اللہ اما عیدت وعادہا ایہا ہو فلما تبین لہو انہو عدب للہ تبرع منہو ان ابراہیم لعواغم حلیم اور جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا تھا بخشش کی دعا کرنا تھا وہ تو بس ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کر لیا تھا اس کی وجہ سے کر رہے تھے جب ان کو پتا نہیں تھا جب پتا چل گیا کہ باپ میرا نہ ہوا دھول اللہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے اللہ کا دشمن مرا ہے فرمایا تبر ہو بالکل بے کا اعلان کر دیا باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی چھوڑ دیا اور ہم کسی اپنے بھائی والے حدیث کو کہیں تیرا باپ بے نماز مرا ہے ماں قبر پرست مری ہے وہ آگے سے کہتا ہے میرا دل طبیعت نہیں مانتی آئی نا طبیعت پرستی اللہ کا حکم ہو اللہ کا حکم ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اللہ پھر بھائیو اپنی طبیعت کو پیش کرنا پھر شرک کس چیز کا نام ہے پتھروں کی مورتوں کو پوج لینا صرف شرک نہیں ہے قبروں کو پوج لینا قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھا لینا ہاں ہاں شرک ہے پر صرف وہی شرک نہیں ہے یہ زر پرستی یہ ہوا پرستی یہ اپنی طبیعتوں کو یہ برادری باپ دادا یہ برادریوں کے نظام اور یہ دنیا میں بنائے ہوئے کافروں کے نظام ان کو اپنانا بھی شرک ہے اللہ اللہ الخلقل مخلوق اللہ کی ہے اس مخلوق میں حکم فیصلہ قانون نظام بھی صرف اللہ ہی کا چل سکتا ہے یہ جو دنیا میں حکمران ہیں ان کو اللہ حکمرانیہ کیوں دیتا ہے صرف اس لیے دیتا ہے کہ میں دیکھوں یہ میرا نظام چلاتے ہیں یہ اپنا یا کسی اور کا چلاتے ہیں اللہ اکبر یہ دیکھنے کے لیے اللہ دیتا ہے نظام اللہ نے دیا ہے اس پر چلو بنیاد درست کرو میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ولاطن کے حل ہتایوؤ مننا وَلَا متونم مؤمہتون خییرونں میں مشرے کاتن واللوو آجا بقومم واللاتون کہوہل مشرےقینا وَلَا یؤموں والل ابدوں مؤم خییرں میں مشرےکن والؤ آجہ ب توم اولے کا یدعوہ الناار واللہ ہو ید اللجنہے وال بغفہ سے دوسرا پارا سورت البکارا اللہ کہتے ہیں ایمان والو مشرک عورتوں سے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا شرک کرنے والی بے دین عورتوں سے اللہ نکاح شادیاں نہیں کرنا ان کے مقابلے میں والا آما تو نہ ایک لونڈی لونڈی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی عرب معاشرے میں کوئی بکت نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں کچھ برادریوں کو کمی برادریاں قرار دیا جاتا ہے. ہے نا کمی ان کی کوئی حیثیت نہیں چودھریوں کے ہاں ہاں بڑی قوموں کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے وہ لونڈی اللہ کے بتنے والا اماتن مؤمناتن خیرن ممشرکاتن ولو اعجبتكم ایک لونڈی پر ایمان والی توحید والی عقیدے والی دین والی وہ اس مشرکا آزاد شرک کرنے والی سے بدین سے بہت ہی بہتر ہے اگرچہ وہ شرک کرنے والی خاندانی عورت حسب و نسب مال دولت کے لحاظ سے تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے ولا کے اور نہ ہی اپنی بیوی اپنی بہنوں بیٹیوں یعنی اپنی عورتوں کا مسلمانوں مشرک مردوں سے نکاح کرو مشرک مردوں سے نکاح نہ کرنا ولاب موہ میں ایک غلام غلام جس کو تم گھٹیا سمجھو لیکن ہو وہ ایمان والا وہ کسی مشرک آزاد خاندانی سے بہت ہی بہتر ہے ولو اگرچہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے اللہ جی ہم مومنوں کو یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے اللہ کہتے ہیں تم مومن ہو تم نے مجھے مانا ہے جب ان سے جڑو گے اکلون وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے وہ تمہیں آگ میں لے جائیں گے او بھائیوں عزیزوں اوروں کی بات نہیں کرتا ہاں جی برادری نہیں چھوڑنی اللہ کے بندے مشرق ہیں بے نماز ہے بدھی ہی ہیں برادری نہیں چھوڑ اللہ کے بندے بے دین ہیں اور, تو نمازی آل حدیث اور کیوں اپنی بیٹی دے رہا ہے کیوں کر رہا ہے ادھر نکاح اپنے بیٹے کا اور تو نمازی آلے حدیث جی کیا کریں برادری اور نہیں جی برادری کے بغیر نہیں جانا برادری کے بغیر اللہ اکبر ہے کہ نہیں برادری کا بت اور شرک کس چیز کا نام ہے اللہ اکبر بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی امید ہے, امید ہے امید ہے آج تو وہ مشرک ہے قبر پرست ہے گیارہویں دیتا ہے ختم درود کرتا ہے جی اور نماز وہ حنفیوں والی پر لیکن جب ہمارے ساتھ تعلق ہو جائے گا نا امید ہے امید ہے امید ہے اللہ کہ تم اپنی امیدوں پر مت رہو اللہ خطرہ پہلے محسوس کرو فتنے سے پہلے بچنے کی کوشش کرو کہ کہیں وہی تمہیں جہنم میں نہ لے جائے واللہ يدعون النار يدعون النار اور جو اللہ اور اپنی توفیق سے اللہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ تاکہ تم جنت میں آ جاؤ تماری بخشش ہو جائے بین آیات ہی لناس اللہ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے اپنی آیات اپنے آکام بیان کرتا ہے تاکہ کسی کو کوئی ازر نہ رہ جائے بہانہ بہانہ نہ رہ جائے لال تاکہ یہ ایمان والے دنیا کے اندر ہی ہوش میں آ جائیں نصیحت لے لیں نصیحت لے لیں اب بڑی تفصیل آگے میرے سامنے قرآن کی روشنی میں اس پر آ رہی ہے اللہ کی توفیق سے مگر وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں ان بشوں ایمانوں واجپیوں ٹونیوں کے نمونہ بنانے سے بچا لے اللہ ہمیں بچا لے ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ بچا لے اللہ ہماری عوام کو بھی بچا لے ہماری جماعتوں کو بھی بچا لے میرے نمونا بناؤ تو اللہ کے نبیوں کو بناؤ اللہ وما علینا الحمد اللہ ص اللہ النار